الحمد للہ الحمد للہ مصنف عظہر رحمان نے آپ کو پہلے مورت کی دو تقسیمیں بتائی منصرف اور غیر منصرف پھر آپ کو غیر منصرف کی تاریخ بتائی کہ جس میں اسباب منہ میں سے دو روپ پائے جاتے ہوں یا ایک ایسے قائم مقام ہوباب بتائے کتنے ان کے نام بتائے عادل وہ سب تاریخ مارکا جمع کر کے نو اسباب منا صرف آپ کو بتائے نام بتائے اب یہاں سے آگے رحمہ جو غیر منصریف کے جو اسباب ہیں مرا کا مر کا مرا با آپ کو ملے گا کما مر جیسے کہ بزرگ کی بات یہاں کہاں لکھا ہو یہاں کہیں یہ ویسے پوچھا یہاں کہیں یہ ویسے مر تو مدم مر رہ فما مرر مجھے نہیں ہو رہا کما مر رہا ہے مر رہا کما رہے آتے جیسے گزر گیا ہوں بات مجھے یہ بتائیں کہاں آپ سو ایس جی بی کے لیے استعمال کر رہے تو آپ وہاں سے کاپی کر کے مجھے بارش का मर अमर हजन से पहले कमा मर्रा मर कहा मरड़ तो ब्याह मदा दिखाओ छोड़े यहाँ भी है आप लोगों को मिला है जी रोल नंबर सात आपको मिला है कमा मर्रा मरड़ तो ब्याह मदा कबाता मेरे पास कुछ भी नहीं یہاں لکھا جہاں احمد احمد امریکہ لکھا ہو لیکن ایسا ہے نہیں کہاں گزرا نہیں ہے ایسا نا بس یہ کہا کہ ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس لکھا ہوگا نہیں اچھا مرا کمانے جیسے گزر گیا کماں مرہ اگر لکھا ہے تو جیسے گزر گیا لیکن یہاں پر اگر لکھا ہوا ہے تو غلط ہوگا کیونکہ یہ پہلے نہیں گزرا کماں مرہ ہی نہیں کہہ سکتے یہاں پر ٹھیک ہے آپ اس کو نشان لگا دیں کماں مرہ یہ بارت نہیں ہوگی جیسے کہ مر چکا اچھا ام اب آ جاتے ہیں عدل پر اب جو اسباب ذکر کیے ہیں اسباب مناسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباب عدل وسفتانی جمع, جمع ترکیب سب سے پہلے ہے کیا اب کی تفصیل شروع کریں آدمی کے اندر پڑھا ہے کہ عدل کی دو قسمیں ایک عدل تحقیقی ہوتا ہے اور ایک عدل تقدیری عدل کی لفظی معنی کس بہت سارے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ تغیر ہونے کے بھی آتے ہیں مائل ہونے کے بھی آتے ہیں اچھا وغیرہ وغیرہ لیکن عدل کا جو اصطلاحی معنیٰ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عدول کر جانا کیا کر جانا عدول کر جانا کہ کسی سیغے کا اپنے سگے اصلی سے نکل کر کی طرف کیا کر جانا؟ انتقال کر جانا का? अपने ہے اپنے से اچھی سے نکل کر کسی دوسرے کی طرف کسی لفظ کا اپنی سیوائے سے نکل کر سیوائی کی طرف چڑھے جانا یہ کیا کہلاتا ہے قدل کہلاتا ہے منترک اور غیر منترک تو غیر منترک میں جو اسباب منحصر ہے ان سے عدل ٹھیک عدل کی دور میں ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تبدیلی عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی اصل ہو یعنی کسی جو سیرے اصلی سے نکل کر کسی دوسرے سیری کی طرف اس نے انتقال کیا ہے تو وہ کسی سیری سے نکلا ہو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہو ٹھیک ہے غیر منصرک بننے سے پہلے بھی اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہو ح تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جس کی شروع سے اصل ہو ہی نہ بلکہ اصل مان لے گئی ہو کیا ہو اصل مان لے گئی انہوں نے اب کی دو مثالیں ہیں ہوئی تحقیقی کی بھی ایک مثال دی ہے حد تقریری کی بھی ایک مثال دی ہے جیسے سلاس ہو اور مطلب کہتے ہیں کہ یہ ادھر تحقیقی کی مثالیں ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی جو اصل ہے سلاختوں اور مسلطوں کی وہ ہے صلاختون صلاثتوں کیسے سلاثتوں سلاثتوں کے معنی ہوتے ہیں تین صلاحت ان کے معنی ہوتے ہیں تین آپ سلاثت الصلاۃ دو بار کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا تین تین اس کے بجائے اگر ایک ہی لفظ آپ کہہ رہے ہیں سلاخ یا مسلط اس ایک لفظ کے معنی دو ہو جاتے ہیں تین تین ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں سلاس ہو اور مسلط ہو یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ یہ ان کا جو اصل ہے وہ سلاساتن، سلاساتن ہے ان سے مسلح کی طرح اب یہ کیا ہے غیر منصرف ہیں ایک تو یہ عادل ہے اس میں پر جو کوئی بھی اور صف ہے <laughs> میں سے نو اس میں سے کوئی ایک سبب اور ہوگا حصل تقدیری یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل نہ ہو بلکہ اصل صرف مان لی یعنی سیغ اصلی سے اس کا کوئی اصل ہو ہی نا. بس مثلاً اس میں سے آپ عمر کو لے لیں لفظ عمر اس کو عرب لوگ غیر منصرف استعمال کرتے اس پر کثرہ نہیں کرتے لیکن اس کے اندر ایک مسقد تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایک سبب تو پایا جاتا ہے کون سا ملک ہے اس نام ہوتا ہے عمر اب دوسرا وقت ایسا کیا لائیں عرب چونکہ اس کو غیر منصرف استعمال کر لیتا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہمیں تلاش کرنی ہوگی دوسری اس کے لیے ہم نے کہہ دیا نحوی حضرات نے کہ جی اس کے اندر عدل کر لیتے ہیں کہ عادل تقدیری طور پر کہ چونکہ غیر منصرف استعمال کرتے ہیں تو فرض کر لی گئی اس کی اصل عامرن اس کی اصل عامرن جو ہے وہ کیا کر لی تصور کر لی اور سمجھ لی کہ بھائی اس کی اصل جو ہے وہ عامرن ہے یہاں عامرن سے معدول ہو کر عمر بن گیا ہے لہذا اس کے اندر ایک, آ... ایک اسباب میں سے ایک سبب تو یہ آ یعنی آ... عدل اور دوسرا سبب جو ہے وہ کیا ہے عالم دو اسباب کو ہو جانے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا غیر مل سرے سب سے پہلی چیز ہے ذکر کی ہے عدل کی عدم کی دو قسمیں ہیں عدل تحقیقی نمبر دو عدل عدل تقریری عدل تحقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جس میں سیغ اپنے اصلی لفظ جو ہے اپنے اصلی سیگا سے نکل کر کسی دوسرے کی طرف انتقال کر جائے جیسے سلاسوں اور سلاسوں کا مطلب ہے تین تین اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس کا سیگے اصلی کیا ہے اصلی سیگا جب دیکھا ہو تو, تو تین تین کس کے معنی بنتے ہیں سلاختون سلاسۃ دو الفاظ کے معنی والے بنتے ہیں اور ہم نے سمجھا کہ بھائی صلاحتوں کی اصل جو وہ صلافتون صلافۃن ہے لہذا لہٰذا اپنی اصلی سیگا سے آپ معذول کر کے صلاحوں تک پہنچا یا مسلحوں تک پہنچا یہ تو عبد تحقیقی ہو گیا اب سے تقدیری وہ ہے کہ سیگائی اصلی اس کا موجود ہی نہ ہو بس صرف ہم یہ کہ فرض کریں اب عمر کا کوئی سیغائی اصلی نہیں ہے بلکہ ہم صرف اس کی اصل مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ان سے بنا ہے وہ بھی عرب کے دستور کے مطابق عرب چونکہ اس کو غیر منسلک کرتے ہیں اس لیے میرا کتاب سے کتاب کیا ہمارا ساتھ دین یا نہیں کہتے اسباب جو ذکر کیے ہیں نو ان میں سے ایک عادل. عمل عادل جو عادل ہے عادل ام ملادل بڑا اخراق لفظ کا متغیر ہونا بدل جانا منصیبی وطن اخراق تحقیق اور تقریراً دوسرے فکر تحقیق ہوگا یا ہوگا ٹھیک ہے تحقیقی کی بن میں نے آپ کو بتا دیا اس کی مثال آپ عم النا کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں تبدیلی کی مثال بھی آپ کو بتا رہی وہ کہ آپ عمل ناخ کے اندر پڑھ چکے ہیں اب ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ علیہ وصلّہ معاوض الفیلے السلام علیکم بس میرا کام تھا دس میں حد تک کافی پھر بھی دیکھ لیں گے حضر کو دوبارہ سے تو تو بس آپ نے عدل کی دونوں قسمیں علم کے اندر بھی دوبارہ بھی پڑھ لینی ہے تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے عدل کی دو قسمیں ہیں ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل عدلِری عدل تحقیقی ہو جس کی جس میں سیغ جو ہے اللہ اپنے سیغ سیکھنے کے بعد دوسری کی طرف انتقال کر جائے اور عدلِ تقدیری ہو جس میں اس کی اصل ہو ہی نہ بلکہ اس میں فرض کہی وہ مان لے گئی ہو آپ علم میں پڑھیں گے تو ان بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی مزید باقی ان شاء کر ٹھیک ہے السلام علیکم